اور اسی طرح ہم نے ہر نب کے لیے دشمن بنا دیئے تھے مجرم لوگ اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنی اور مدد دائی کو